میرا <laughs> رجحان بھی اتنا سمجھ لگی سوال یہ ہے کہ فلاں جنہ دیشو ہے ईसाइयासाई से سکھا ہندو سارے ہندو ہی جماعت دیکھو ہوں جہی جماعت سنیا نزدیک مشرق جہری بھابیاخا نزدیک شیئن کافر گستاخا مرتادان جماعت ہندو نے سکھ نے باہی نے شیزا نے مرائی نے سارے جی مسلا مہما ہل ہونا چاہیے عجیب ایک مہما ہے عجیب بات رب واہ شریک مولا سارے پاس ہو گئے ایک واحد شخصیت ادھر بھی اختلاف ہے میں ہوا شریک کے منع واسطے بھی اختلاف ہے سید الگ مجھ صرف یہ دسو بھی کہڑی شہجہ ہے وہ ہے میں سوال کرنا کہ اگر اور سنت سنت عمل جناب دسی اگر ہے تو سارے اگر نہیں تو سر بنتا کم از کم خلاف کتاب فلانی خلاف کتاب خلاف ہو <تصفيق> <تصف> <تصف> ہے کہ <تصف> بندہ مشرق بندہ अगर दरबार चादर, है, ते दे चादर अगर पे जाएगा। <laughs> नहीं जी अगर मड़ी दे चादर अगर ते दे और शरीक किस दे शरीक होगी महतरी चलो कह दिया کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ دیاکھ لوگ امام اعظم کہنے والے مشرق ہیں جس طرح رسالت میں شرک کرتے ہیں قائد اعظم کہنے والے بھی مشرق ہیں وہ لوگ ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں یہ تھا یہ مشرق تھا یہ قائد اعظم نہیں تھا یہ کاف کشید والد کے ساتھ قائد اعظم تھا जो दीनदारेक नहीं तलक दीन भी <laughs>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 یہ کی وجہ ہے کہ بحالی پاکستان پاکستان کی کی تک جنگ رہے گی جنگ جنگ رہے گی شام کی دی دی اور اور جو بندی جد دے نال جی مخالف والے جو نا والے اولا ما سنبھی اشارہ کر رہے اہل کی طرف مخالفت کروس سا دی دین والے اور دین والے ہی جنہاں نے اہم نے اپنا اگریز ان بن کے رہے نا اور پیسہ کھاند رح मुनाफे के नो वेखने पैनेश भाई यार इतना बड़ा कितना उम्म में इसने डाला हुआ है कि इसने तो अंग्रेज का फरंगी का कानून निजाम बनाया था نظام سارا فرنگی کب لگے جمہوریت ہے جمہوریت شرک ہے بالکل جمہوریت سارے بھاسی رکھیں حق بڑھتا ہے سارے مشرق جی ووٹ پہن تو لوکا کو خبردار کرنا چاہیے جی میں شرک دکھایا میں سارے جگہ آنے یار فوٹو میرے پلین پلے کےڑا وی پلے افضال جڑا اے افضل کھوکر او آ ہے اپنے دروازے نوں آ کے جس طرح سبحان اللہ اے انہاں گلی پوانا اوتھوں باہر آ کے جاط نوں میں جا کے لے آیا تے کتی رہن دے نو اس طرح ای معاملہ تے نہ ملتا نہ کوئی گل کرا جا گل یا میں جی تصاخالی دکھا شرک میں کیا باتی. یا دی پوری پوری ہر سال جلسہ اس جلسے سے اندر اس باتر بھی بجائے یار ایک بار بھی اقرار نہیں بلا ہے بند ہے یہ منافع جی بچے جن بابا کوئی پوجہ چیز پوجا پاٹ کرتے آخی قائد آلم تو کم ادم اس طرح سے قائد آلم آخنا اس کو شرک ہے قید آلام محمد اس قائد آلم کہنا شرک ہے شرک ہے کم از کم دو چار بار آج تکرار پی ہو جائے چلو اللہ چاہر کے میں رابع پل پورا کرا ادا اِس دکھ رہا اگا کو لڑ بنے منڈیا کسور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 یا یا کا تو لیکن کوئی مولوی خلاف کوئی بات کر کوئی مولوی خلاف رکھا رکھنا دنیا کنجا جنوبی تہری جسم جناب حقیقت بول کے سامنے یہ اگریزا کا چٹو بندہ بالکل اگریزا کا کٹو ہے اسلام کا دشمن مسلمان ہے جمہوریت پھر کے یہ مشرک ہے۔ کتو کم کم ہی نہ بیان دے کوئی۔ آج نماز والی میں طعناؤں نے۔ میں نے کیا بھی کیو اپنی سچریت واسطے باہر اندر کاٹا کر تو تو باہر اندر کاٹا کر۔ آج سب کے دینے والے مولوی۔ آج کا یاد ملاوٹ والے سنتا یار جی وہ बीमा पोलि कह रहे की उभर के बच्चा نام بڑ اور نام اسلام لے سے کرے گا پاس جنگریز کردیا اس واسطے عرب حجم اس وقت نیچریت اور جناب گند ہے ہو سکتا ہے ادھر نظر ماری بچے نا جہاں گند ادھر ان انتازہ لگاؤ جڑی وہاں پیاں دی بایا ناز مذہبی حکومت دو مذہبی حکومت ایک شیعہ دی ایران مذہبی ہے دی بہر مذہبی ہے مذہبی حکومت, حکومت نا ہی شیعہ دی مذہبی حکومت ہوئی ہوں دی جس کے نا تے حکومت ملاوت دوسرے مذہب دی ہوگئے ساوین اچھ کو شامل ہوگئے حکومتی کا دینا और ना ही मजहब हो गई सऊदिया मजहबी आपू मत का मजहब नजाजत नहीं दाखले शामिल होने नंबर एक और दूसरे नंबर दो तबलीग अपने मजहब की इजाजत ही नहीं ترجما قرآن مذہب دی کتاب جا تک ہو سوال دنیا دیا لولی لنگنی حکومت مغلن دی, مغلن دی انگریز نے ختم کرائی جی کو لولی لنگڑی حکومت انگریز ختم کیا کرتا ہے جنا دسو یہ کون ہوا مل رہی ہے ادھر ترکیاں کوئی جا رہی ہے ترکیاں دار کی چکر ہے مذہبی ابو مت چور دہت پونج انگریز پاکستان چور دہت نہیں کٹن دینا سے دنیا پوری دور سے آ گل میں उन्नीस सौ पंद्रह मुंतजल हो रही बरतानिया से भावियों को मिल रही है उन्नीस सौ पंद्रह मेंबन शाहूद अब्दुल अजीज इबन शहूर अब्दुल अजीज <laughs> او سعود کے ہاتھ ایتا ایتا آ رہی ہے تو جسدر جو کرنا پڑھائی نمبر. نمبر ایک نمبر دو یہ بھی شک کے شامل ہے باقاعدہ کہ کوئی شاہداتا یا حکومت شہنشائیت کے ساتھ چلے گی اچھا جی جمہوریہ طور پر جیسے شہنشاہیت یہی چکر ہے لوگوں کے لیے عوامی حکومت ادھر فرونی حکومت شہنشاہیت شہنشائیت تو اسلام میں آرام ہے اس سے بھی ہوا کوئی چیتن ہونا تو خیر ہے یہ ہر اسلامت شہنشاہ آرام سی سلامت تو صرف خلافت ہے تو کو کہ میں بھی ہوگی شہن شاہ اب جہاں برتانے کا مخالف نہ ہونا मलनी अगर मसीहत फिर अगर हजरत कैसे अजीब गल मन आ जाइये हुकूमत मान लीए फिर ना मन सही है नामे आजम ٹوٹل ملک یعنی آئے سات میں غلط موقع پہ پڑے فرمایا جو کہ مشیت کے بگانا کافر ہو جائے گا لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو جال کے کفر کے لیے کیوں کہ راہ نہیں ہے اس کا فرق ہے دونوں میں مخلوق کا ارادہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اپنے حدیب کو کافروں کو خلاف اٹھتا یاد کیوں انت انتہائی یعنی مطلب ہے کہ بے موقع اور دوبراہ کون جالے ایس مقام دوتے حکومت اچھا مطلب غلطی جا اسلام دا قانون قرآن خلاف باہر برطانیہ دیکھو جی ہر اس وقت واضح طور پہ کہ ہر پورے مسلمان حکومت بن کے اور باتیں ساری یہ جو ساری ٹائم نے کہ سارے انگریزوں نے پرفیکٹڈ ہے اچھا تو اگر کسی کی بات ہے درمیانک محدث کی بات یا کسی مفتی بات یا کسی عالم کی بات شخص ایک پھر ایک منٹ ایک ضرور ہے پیش کی ہے. اگر اگر کرام دا دا بھی منشور عمل جماعت جماع کا جماع کسی, شخص کا کسی جماع سے نہیں شمار ہوتا جماعت کا احتساب جماعت کی ترجمان اٹھارہ سو پچہتر میں مولوی محمد حسین سرگروہ موحدین لاہور باجواب و سوال و مسئلہ اور اس فتوی کے کہ آیا بمقابلہ گورنمنٹ ہند مسلمانہ نے ہند کو جہاد کر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 اور اچھی طرح سے مشتہر کیا اور کل علماء ہند و ملک کے پنجاب سے اس بات کی تصدیق میں اقرار بہری اور دستخطی کرا لیا کہ عموماً مسلمان نے ہند کو ہتھیار اٹھانا اور جہاد بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند کرنا خلاف مسئلہ سنت و ایمان مباحدین ہے اور پتہ مباہدین کی مانتے پھر مریض برابی ہو جانی ات الفاظ اور نیز کل علماء ملک کے پنجاب ہند نے تاج قول مولوی محمد حسین کی کی ہے اور اپنے اپنے دستخط اور کر کے مولوی محمد حسین کو اس فتوے میں بہت سچا اور پکا کہا اور اس اپنے اپنی اپنی رضائے, رضائے اسلامی و ایمانی سے اس فتوے کو قبول کیا ہے اور جانا اور مانا ہے کہ با گورنمنٹ ہند فرقہ مباہدین کو ہتھیار اٹھانا خلاف ایمان و اسلام کیا ہے پھر مولوی محمد حسین نے اس بات کی اس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 اور جو کہ ازرو شریعت اسلام برٹش گورنمنٹ ہند سے جہاد کرنا خلاف طریقہ اسلام میں شریعت حق, حق ہے اس لیے ان کو خیر خواہ گورنمنٹ ہند میں برابر مستعد رہنا چاہیے خیر خواہ گورنمنٹ ہند میں برابر مستعد اور تیار رہنا چاہیے چنانچہ یہ دعوی ارسال رسول مولوی محمد حسین کا سر ہنری و اور پولیس لیفٹیننٹ گورنر بہادر ممالک پنجاب کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا بجواب درخواست مذکور لیفٹیننٹ گورنر صاحب موصوف نے مولوی محمد حسین کا شکریہ خیر تعیب ادا کیا لیکن کسی مسئلہ سے ایلٹی کا روانہ کرنا پسند نہ کیا بعد مباہدین لاہور نے صاحب بہادر موصوف کی روب کاری میں افتتاح پیش کی کہ مواہدین جو لفظ بدنام وہابی سے پکارے جاتے ہیں اور اطلاع اس لفظ کا متن مواہدین پر کیا جاتا ہے تو بطور سرکاری اشتہار دیا جاوے کہ آئندہ پھر کہا ہے لفظ بدنام سے نہ مخاطب کیے جائیں چنانچہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب بادل موصوف نے آداب لفظ کتنا عجیب ہے اس درخواست کو منظور کیا اور پھر ایک اشتہار اس مضمون کا دیا گیا کہ موحدین ہند پر شبہ بدخائی گورنمنٹ ہند شبہ بد گورنمنٹ ہند عامتا نہ ہو اور خصوصا جو لوگ کہ وہابیان ملک ہزارہ سے نفرت ایمانی رکھتے ہوں اور گورنمنٹ ہند کی فیرخا ہے ایسے فرقہ مخاطب وہابی نہ ہوں شانیہ لقب و با خطاب بابی سے ظاہر ہے کہ اصل وہابی وہی لوگ ہیں جو پیرا محمد بن عبد کے ہیں جس نے بارہ سو بارہ ہجری میں نشان مخالفت کا ملک کے نجد رم کیا تھا اور خود ایک ارب جن جو تھا اس کے جو لوگ مقلد ہیں وہی وہابی بھی مشہور ہیں سو محمد بن عبدالوہاب مقلد مذہب حملی میں جملہ انہی چار مذہب کے ہیں جو پھر پھر عامت امرائے اور یہ فرقہ موہدین کسی ایک مذہب کے خاص ان مذہب سے پیر وقت نہیں ہے کیونکہ یہ سب مذہب بعد زمانہ نبوت اسلام کے حادث ہوئے ہے فرق درمیان مقلد مذہب مقلد نہیں ہے یہ فرقہ موہدین کسی ایک مذہب خاص کے ان مذہب میں سے اور مقل نہیں ہے ہے اسلام کے حادث فرقہ نیرے قرآن حدیث صحیح کو ہی مانتے اور باقی اہل مذہب احل ہیں جو مخالف حصول کا طریقہ شریعت ہے باقی سارے کون نے بالکل تعلق نہیں مامل جی ابلا ماں اپنا انفرادی مسل اپنے جان کے <سطور> کوئی بھی اب مسلمان جیڑا پکا ایماندار کوئی بھی انگریز نو اور ہندو نو کوئی درست کہ ہی نہیں سکتا ایس میرے خلاف لکھ دے میرے ہی بندے بندی تصدیق کر دیں رولا باقی ہونا سارے سارے اور محمدی لاہور محمد لاہور محمد ہی نہیں اور نہیں قرآن خلاف رب یہ جو لکھیا ہے ایک کوفر مذہب نہیں بولیا مطلب کہ اگر شک خلاف ہو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 اور بارے کہ اور حرام ہے دی عزت اسلام اس دل اگریزاں لڑی سارے بےمان سارے مشرقی خلاف اپنے اپنی ماف کتاب لکھنؤ مثال اسلامی ٹھیک ہے میں جی اس وقت فتو مینا دار دس دے جلسا کرتے کہ ججو کی بحالی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی شرکے کا قانون وہ فرد واسطے جنگ شہید مراں گے تو شہد یہ چکر ہے سیاست نکم تو فرق ہوں کہ کرو کرو ایک ایک نو پرانے بھاگیوں نال ستوا ہے نمبر ایک دوسرا ایک تسی ایک جہاز کرو سو تو شروع کرو تاکہ ایسے بھی پاکستان میں حکومت یہ سب مشکل جدو آ سارا نکلیا مطلب صاف نکلیا نے جب سارے اس لیے ہو تو فضیات ہوئے شہ ثابت ہی نہ ہوگا. دی ہو سابت ہو سابت ہوگی چلو اس کھ لیا کوئی دسو با اعتماد آخر اتا. کوئی کوئی بھی <وارد> <بان> <وارد> ہو گیا خلاف خلاف بھیار یہاں بھی کوئی بندہ اٹھ کے نبو آتا دعویٰ کرے موڑ بھی کچھ بھی نہ مار دینی چلو میرے جیل کے اندر بندہ سابت کرنا جی چٹ بندہ بدفاش مطلب ختم گیا گیا تھا سینٹرل جیل کر دیتا یہ کہ آپ شاقت کرونی دوسرے کتابیں بھی کر دو سعودی حکومت سب کچھ رکھتا ہے میں خبردار کرتا ہوں تمہاری آنکھ کھولتا ہوں اپنا فرض ادا کرتا ہوں جی سب مشرق ہے اس وجہ سے جیسا پہلو آخر میں دیا گا اس دعوے ترتیب میرا دعوی ہے کہ دنیا کی تاریخ انگریزا جہاد کرنا بھی سنی سن سنیا کبھی جہاز نہیں ہو اگر تو کرنا سلطنت عثمانی آٹھ سو سال حکومت سلطنت عثمانی سرکتاروں خلاف روم تھا وہ فکا کے اتنے پابند تھے کہ اج امام تاش کو دی نا دینا. اس وقت دے بہت اور امام سان. اس تاریخ نے جتل سیت والا اس اطرح دل اچھا ہے اسلام کے جہاد کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے آٹھ سو سال کے اندر سلطنت عثمانیانیان جنگہ دی تاریخ بیان کیتی ہے پھر یہود نہ سارا نہ فلاں فلاں نہ رو صلاح الدین یوپی صلح الحمدللہ تے سنگی صلح نور الدین زنگی جنہی صلح حنفی صلاح الدین شافی نے یہ صرف تھا کوئی ہون حاکم کٹ لیاو ہے مطلب ہے روس پال کون سن مطلب روس پال کون سن اہل میں حملی نے کرنا کی کریے کدھر جائیے جیڑا بھی لکھے گا وہ آکھے گا کہ فتوا دینی سن یا شافی مذہب دے یا حملی دے اگر اس کو پاک کا مذہب ثابت ہو جا میں نک وا سر سنی چار مذہب ہے سنی مختریب کے اندر چار ہیں ہلفی شافی مالفی حملی چاروں سنی ہیں ہے یہاں باقی وہ ہے جو چاروں سے باہر ہوتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے یہ سب شرک ہے اور شرک پھر رسالت ہے کسی امام کو ماننا شرک ہے لیکن صرف اکن سہمیا کو امام ماننا وہ پھل ہے تو اتنے ہے ہی نہیں ہے کہ تم امام شافی کو امام کو چڑی ہے بہت ہی تھلے پاسا رب کے نہیں تکلید کر رہے ہیں باقی دی تقلید اس حد تک ہو رہی میں کہ یار اس حد تک لکھ کے دستیا برطانیہ ہم نہیں ہوں گے یار باپی سارے باپی چند سعودیا فوٹو کھینچ کے سعودیا لے جا اتو پیسہ ایسا آ جائے سارا کوئی مسیطے جنگل تیار ہو جاتی ہے وہ جنگل تیار ہو جاتی مسیت مینو صرف ایسا دسو کہ جدے نے پیسے لینا شاید سب ہیں کبھی شیخ حرم مکہ کے خطیب آ رہے ہیں کبھی فلان آ رہے ہیں انہوں نے تو کہہ دیں یار اے بے ایمان مشرک تے نہ پڑو او تساں دے اوتھے سارا کچھ جائز کی نکل <تصال> جائے شیخ کو کفر دے نہ حکم تاں نائتے واں تھے دے حکم تاں نو بھی کہہ دیا کہ کفر ہے یہ تمہارا شرک ہے اگر تم ہملی بنتے ہو تو پھر بھی شرک ہے تو اگر بیس پر بیس ہوتی ہیں چلو ان کو بھی کرو کہہ لیا بات ہے سمندر پار وہ سب سنت ہو جاتا ہے آج سے کچھ مہینہ پہلے مولانا جنانا پیش پیش کرو کرو میں دو مطلب لکھتا ہے میں آنا یار میوسہ وکھا دو اگریز خلاف جہاز پڑھے اگریز حکومت لن سی انگریز, نہیں, دے میں لامنگا, بل اجماع میں کہ انگریز حکومت رحمت ہے اس نے پہ رکھی ہے اس کے خلاف لڑنا حرام ہے, حرام مروبے جہاد ہوگا پورا کبھی راؤ گا ادھر یہاں ادھر یہ بندیاں بھی ادھر یہاں ادھر سات سیتھا گا اگر چار ٹولیاں نہ مسل ٹھیک ہے بابا جی مسلبا چوسر پہ جب سارے مدد والے موہرا لا کے لکھی کریں کی کریے نہیں دے آنگے تو بولو یار آنی. نہیں تو کو کوئی مخالف کٹو بڑے مخالف ایک نوسرے دے خلاف بان بان بانی بانی اور کوئی جو بھی آکیت ہونا ہے کہ جگ ہاخا بن جنا اور سچی سو میں بار بار ایک مطلب میم سمجھو کہ ایک جی پیاسا پیاسا بندہ شدید ہو کہ اور طلب گا اس میں کتاب کو سے جو نواب لے ہوتا ہے سن حسین پٹالی بھی یہ سارے نام راپی حوصلہ شرارت کی مولانا نے میری پچا دتی کتاب آگے مہربانی کوئی نہ کوئی کتاب والے کٹھی میں تو ہون گا سامنے جانے مفتی اعظم پیو پڑ لے دوسرا اپنا تجانو بی سامنے کہ انگریز ہوگریز حکومت حکومت کتاب نے میرا صرف ایک سوال میں آخا گا میں شکریہ ادا ہے ہر ایسی چیزاں مسلک سمجھنے مسلک کوئی آدمی قرآن پتا کی سمجھنے یہ اچھا آخر کہ سیاست اتنا زندگی طویل بھی اور اتنا مذہبی لوگ اگر وہ کف کے ساتھ گھر جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی مذہب अगर कोई ऐसा कर दिया गलत मुजरमी मुस्लिम लीग में हर फिर के लोग शामिल थे बल्कि इतारे आला बिलकुलिया गुमराह میں دے دار میاں شرابت لیکن میرا یہ قرضہ تر لیا میرے ضرور یار میں اپنے ایس کتب خانے دی زینت بنا لیا حکومت ختم کرنا بدلنا موجود نے جنہوں نے خلاف اور انہوں نے حکم جاری کیسے ہوئے ہیں اس نے اس طرح ہم بجیب بنے ہارے بندیاں لکھتے ہیں یہ بھی میرا ہاتھ سے کار لے ہوں پھر سر ایک کار لے ہوں کیوں یہ ہے پھر سب لیا رہا ہوگے مرہا مرہا یار تو جائے. چلو جائے تو جائے. اس دیل بھی تو شروع ہندوستان <sadans> जहाजत करो का भाविया का युद्ध मैंने सारे مہربانی مردے اپنے پچھو گل لوگ یہ مسئلہ ہونے والا چلو جی چلو جی یہ بھی دندیاں کا بھی مان ل سویرے جہاد کرنا ایک آخنا مسٹر مشرق سکا جا نا میرا مطلب دربار جانا لگنا ہے نبی پاگلے کی جان دوں پاک کیوں پکارے کی لگتا ہے یا جو رولا پیتا تے ہر سال ملارے نو ہوں جی ایک بار یہ دلے ہو جاؤ سمیہ <gettable noise> آج کی شام مستر جنہ کے نام آج کی شام مستر جنہ کے نام مجھے دو سجن دینے لینے اور ان کا مطلب ہوتا دی روح ہوں دیکھو دی اچھی چلی تو آج کی مولوی بورٹ بنکار دکھتے جائے آج کی بورٹ نہیں پاہنے اچھی بورٹ سے بلپر اخلاق ہی رکھوں بھی نا اپنے ایلی سے ہاتھ پھر جاہاں ریپا اپنے ایلی سے آج کی مرد وارس تو بھی جی مولوی نے اکمانہ اے منکر را بارس تو بھی ہے جما نے جہاں ووٹ منگتا ہے جناف تقریر کرنی پرچے کو اگر انہوں نے کوئی ایسا بیاں زمین جنہوں یعنی کہ غلط کہ اور جہاں خلاف کرتے ایک کہنا دل چلے گا دل اترے ساری دنیا میں حکومت سڑے سعودی عرب مشرق جی کے مشرق نے وہ سب مشرک کو قائد اعظم قیدا شرک پھر وہ ست بدہ تھا وہ بے بان تھا دغاپاز تھا اس نے انگریز کے قانون کے لیے سارا کام کیا اسلام کے مخالف تھا سارا جی بابی آپ کا یہ واقعہ بھی دوبارہ مال پڑی اے ہا چھن گئی ہو انہوں نے تو کیا گیا کہ یہ پیشنٹ نے کچہری میں گزارنے کی کوشش کی نہ خرچا سارا گے how do you mean it